ولم يلبسوا لهم وهم نبی علیہ السلات سے ان جنتیوں کے بارے میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ایک عظیم روایت صحیح بخاری شریف میں آتی ہے جسے روایت کرنے والے مشہور و معروف صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے وہ حدیث بغیر کسی تبصرے کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں تو اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کون سے امام نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور آپ سے نقل کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے جناب اللہ عنہما میرے بھائیو یہ انداز ہونا چاہیے دین سیکھنے کا کہ انسان کو پتا ہو کہ جو مسئلہ میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ کہاں سے آیا ہے ورنہ باتیں بہت کی جاتی ہیں کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور جب تک حوالہ نہیں مانگا جائے گا جب تک یہ یقین نہیں کر لیا جائے گا کہ یہ واقعی حدیث نبی علیہ السلاط والم کی ہے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے دلوں میں اطمینان پیدا نہیں ہوگا تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاط وسلام نے کہ میرے سامنے امتیں اور قومیں پیش کی گئیں میرے سامنے امتیں اور قومیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی نبی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹا سا گروہ ہے اور کہیں پہ کوئی نبی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں اور کہیں پہ کوئی ایسے نبی آ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی بھی امتی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک بڑا گروپ دیکھا لوگوں کی ایک کثیر تعداد دیکھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ جناب موسا علیہ السلام اور ان کی قوم ہے پھر ایک بہت بڑی تعداد ان کے اوپر میری نگاہ پڑی جن سے آسمان کے افق پر ہو رہے تھے مجھے بتایا گیا یہ ہے آپ کی امت یہ ہے آپ کی قوم اور فرمایا ان میں سے ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علی اصلاۃ وسلام اتنی بات کر کے اپنے گھر میں چلے گئے اب صحابہ کرام آپس میں غور و خوض کرنے لگے کہ یہ ستر ہزار خوش نصیب لوگ کون ہیں کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلاۃ و اسلام کے ساتھی اور آپ کے صحابی ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا یہ بحسو مباحثہ جاری رہا نبی علیہ اسلح تو گھر سے باہر تشریف لائے آپ نے پوچھا تم کس معاملے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو صحابہ اکرام نے وضاحت کی کہ ہم اس معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ستر ہزار لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی توحید اتنی بلند و بالا ہوگی کہ وہ کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گے کہ مجھے دم کر دو یہ وضاحت ساری آئے گی نمبر دو وہ بس شگونی نہیں لیں گے کسی چیز کو منحوس نہیں جانیں گے نمبر تین وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ میرے جسم کو داغ دو نمبر چار صرف اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کریں گے جب آپ نے یہ وضاحت کی تو کاشہ ابن محسن الاسدی صحابی رسول علیہ السلاۃ وسلام ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے ادعو اللہ ادم کہ نبی علیہ السلاۃسلام آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے یہ دعا کریں آپ اللہ کے سامنے میری شفات کریں کہ اللہ مجھے انہی میں سے کر دے تو آپ نے کہا اے اللہ اکاشا کو ان میں سے کر دے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ تو اسلام میرے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے فرمایا سبا کا کابی اوکاشا کہ اقاشا تمہارے اوپر سبقت لے گیا ہے یہ حدیث میرے بھائیو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی اس عظیم الشان کتاب میں جگہ دی ہے جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے جس کی تمام احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں اور نبی علیہ السلاۃ وسلام سے نقل کرنے والے صحابی کا نام جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے تو اس حدیث میں نبی علیہ السلاط اسلام نے حدیث کے شروع میں کیا کہا ہے میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں کہاں پیش کی گئیں یہ کہاں کا واقعہ ہے محسوس یہی ہو رہا ہے حدیث کے سیاق و سباق سے کہ خواب میں آپ کے سامنے امتیں پیش کی گئیں اور انبیاء کرام علی مسلاۃ و اسلام کے خواب حق ہوا کرتے ہیں سچ ہوا کرتے ہیں دین ہوا کرتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ اسلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبا کر رہے ہیں تو بیٹے اسماعیل علی اسلام سے کہہ دیا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ اور بیٹے نے سرے تسلیم خم کر دیا باپ نے چھری چلا دی وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بیٹے کو بچا لیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کلام علی مسلط و اسلام کے خواب کیا ہوا کرتے ہیں دین ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں گارنٹی شدہ ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر عمل ٹھیک ہے وہ شریعت ہے وہ دین ہے کسی اور کے خواب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے انبیاء کرام رام علیہ مسرات اسلام کے بعد میں آنے والے لوگ ان کے خواب درست بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خیالات ہوتے ہیں جو سارا دن آدمی سوچتا رہتا ہے وہیں خواب میں سامنے آ جاتا ہے تو تین طرح کے خواب ہوتے ہیں اب لوگ سمتے ہیں کہ میرا پیر میرے بزرگ جو ہیں ان کا خواب بھی غلط نہیں ہو سکتا میرے بھائی جب خواب میں شیطان آ سکتا ہے شیطان کا کام ہے دھوکے دینا شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا تھا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا جنت سے نکلوا دیا تھا یہ کہہ کہ اگر اس رفت کا پھل آپ چکھ لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے فرشتے بن جائیں گے حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ چکے تھے کہ اس پال کے قریب نہیں جانا لیکن آدم علیہ السلام ستحم کی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ خیر ان کے سامنے آیا اِنِّي لَكُمَا لَمْنِ اس نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں کس کی دیکھیے ستح دھوکہ دینے کے لیے استعمال کس کو کرتا ہے اللہ کو اللہ کے قرآن کو اللہ کے دین کو آج بھی یہ جادوگر یہ نجومی یہ بابے آپ کو اپنے زہر کریں گے کہ ہم بزرگ ہیں قرآن پاک کہیں لکھ دیں گے قرآن کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں جی قرآن کے ذریعے بتائیں گے کہ شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام قرآن کے ذریعے بتائیں گے جی کاروبار کدھر کرنا چاہیے کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا۔ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے قرآن کے نام پہ غیبی دعوے کیے جا رہے ہیں شرک کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی غیبی دعوے انبیاء کلام علی مسراط اسلام کے ذمے بھی لگا دیے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کلام علی مسراط اسلام عالم الغیب تھے کیونکہ بہت افضل تھے بڑی شان والے تھے میرے بھائی ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے مقام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے خصوصا ہمارے نبی علیہ السلات و السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلی سب سے مقدس سب سے محترم ہیں لیکن یہ بات کہاں سے آگے کہ آپ غیب جانتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی عالم غیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم غیب ہے میرے بھائیو یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں لیکن جو بتائی ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو نہیں بتائی کچھ بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک دو کترے ہوں جیسے سمندر کے سامنے ایک دو کتنے ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جب موسا علیہ اسلام خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں ایک جگہ جبہ ہوئے ان کے سامنے پرندہ آیا اس نے اپنی چون کے ذریعے پانی لیا سمندر میں سے تو تب خضر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسا تم نے دیکھا ہے کہ پرندہ آیا سمندر میں سے پانی لیا ایک کترے دو کترے کیا اس کے یہ پانی لے لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے موسا علیہ السلام نے کہا نہیں خضر علیہ السلام نے کہا موسا یہی مثال ہے میرے علم کی اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے یہ باتیں ان کو بتائی ہی گئی ہیں کوئی شک و کو شبہ نہیں ہے اسی لیے تو نبی رسول کہتے ہیں لیکن کتنی دس بیس سو ہزار لاکھ کروڑ ارب کتنی اس کے بعد اللہ کا علم تو لامحدود ہے اللہ کے علم کو تو گنا نہیں جا سکتا اللہ کا علم اللہ اکبر سورہ کاف کی آخری ایک دو ایتیں پڑھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کتنا گہرا کتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا ہے کلو کا مدادی البرو قبل فد کلیمات ولو جی نسری ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر سمندر سارے کا سارا اسے سیاہی کی شکل دے دی جائے روشنائی کی شکل دے دی جائے اور جتنا سمندر ہے اس کے برابر مزید پانی بھی ہو آج دنیا میں خشکی کتنی اور پانی کتنا ہے میرے بھائی تین گنا کیا ہے اور خشکی کتنی ہے ایک گنا حالانکہ خشکی اتنی زیادہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے سمندر کا کنارا نہیں دیکھا سمندر کا دوسرا کنارا نہیں دیکھا ہم نے سارے ممالک کا سفر نہیں کیا ایک ملک کا سفر کریں تو ختم نہیں ہوتا سعودیا میں گاڑی میں بیٹھ کے ایک سائڈ سے آپ نکلیں دوسرے بارڈر پہ جانا چاہیں تو آپ کے کتنے دن گزر جائیں گے اتنی خشکی صرف سعودیا میں ہے باقی ممالک اب اتنی خشکی سے کے مقابلے میں پانی جو ہے کتنا ہے تین گنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا یہ پانی ہے اتنا ہی پانی اور ہو اور اس پانی کو سیاہی کی شکل دے دی جائے اور اس سے میرے کلمات میرے الفاظ لکھے جائیں یہ سیاہی ختم ہو جائے گی میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا علم ہے میرے بھائیوں مجھے افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر کہ جو انبیاء کرام علی مسلاط و اسلام کی شان کو تو زین میں رکھتے ہیں اللہ کی شان کو بھول جاتے ہیں امبیا کلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ان کی شان کو زین میں رکھتے ہوئے اللہ کی شان کو نہ بھولنے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے انبیاء کلام علی مسلاط و اسلام کے پاس بہت علم ہے غیبی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں لیکن کل علم نہیں دیا گیا تو اب میرے بھائی بات ہو رہی تھی خوابوں کی کہ خواب انبیاء کرام علیم السلط و اسلام کے دین ہے دوسرے لوگوں کے نہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی اور یہاں سے بھی ایک آپ نقطہ لیں ایک بڑی اہم بات سمجھیں لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب تھے علیم السلاط اسلام اور سمتے یہ ہیں کہ ہم یہ دعوی کر کے ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں نہیں ان کی شان میں آپ اضافہ نہیں کر رہے آپ ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں کیسے ابراہیم علیہ اسلام نے بیٹے کے اوپر چھری چلائی بہت بڑی قربانی ہے کہ نہیں چھوٹی قربانی ہے کہ بڑی قربانی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ غیب جانتے تھے ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ چھری نہیں چلے گی تو بتائیے کیا قربانی تھی اگر آپ کہتے ہیں کہ غیب جانتے تھے اور ان کو پہلے سے معلوم تھا چھری نہیں چلے گی تو بتائیے پھر کیا قربانی دی ہے قربانی تب بنے گی جب آپ یہ مانیں گے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے انہوں نے اس یقین کے ساتھ چھری چلائی ہے کہ یہ چلے گی لیکن اللہ نے بچا لیا ایسے ابراہیم علیہ اسلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر یہ قربانی بھی قبول کی اس آگ میں کود پڑے اب اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی مجھے نہیں جلائے گی تو بتائیے کیا قربانی دی اور اگر ان کو یہ تھا ان کے ذہن میں کہ آگ مجھے جلائے گی اور میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں پھر قربانی بنتی ہے تو بہرحال انبیاء کے علیہم علیہ مسرات کے خواب صرف انبیاء کے خواب علیہم مسرات وسلام دین ہوا کرتے ہیں باقی خواب دین نہیں ہوا کرتے اور یہاں پہ یہ وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بہت دعوے کیے جا رہے ہیں میرا بزرگ کہہ رہا ہے آپ کا بزرگ, رہا ہے کا بزرگ کہہ رہا ہے ان کا بزرگ کہہ رہا ہے ان کا بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے بلکہ بزرگی کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے شہرت ملتی یہاں سے ہے مرید یہیں سے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں یہیں سے ایک مرکز سینٹر بننا شروع ہوتا ہے جب یہ دعویٰ کر لیا جائے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اس کی حقیقت تو آگے جا کے عرض کروں گا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ اسلام کو خواب میں دیکھنے کے دعوے اتنے زیادہ صحابہ کلام نے پوری زندگی میں نہیں کیے ہوں گے جتنے دعوے ایک دن میں آج کے نام نہات پیر کر رہے ہیں جو اٹھتا ہے میں نے نبی علیہ اسلام کو خواب میں دیکھا ہے میرے بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیارے حبیب علی تو اسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا میرے روپ میں نہیں آ سکتا لیکن دھیان سے حدیث کو سمجھیے گا آپ کے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا کسی اور روپ میں آ کے جھوٹ بول کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں نبی علیہ سلا اسلام کے روپ میں آپ کے حلیے میں آنے کی قدرت اللہ نے اسے نہیں دی لیکن کسی اور روپ میں آ کے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نے تمہارے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء مائے کرام نے کئی ایسے جھوٹے خواب پکڑے جب خواب آپ کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے حلیہ پوچھا گیا کہنے لگا بڑا نورانی چہرہ تھا دودھ کی طرح سفید داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید نورانی چمک رہی تھی علماء کرام نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ نبی علیہ سلاد و اسلام کی داڑھی میں گیارہ سے زائد سفید بال نہیں تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیطان آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا کسی اور روپ میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے اب جو ایسے دعوے کرتے ہیں یا وہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان خواب میں آ کے ان کو دھوکا دے گیا ہے شیطان خواب میں آ کے ان کو دھوکا دے گیا ہے یہ بیچارے سچے ہیں لیکن ان کو اور دھوکا دے گیا ہے اور اگر ہم مان لیں فرض کر لیں کہ خواب میں نبی علیہ اسلام ہی آئے تھے تو یہ اتنے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے پوری دنیا میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام ملے تھے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اثر حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ محمد ناس الدین البانی رحمہ اللہ جن کی حدیث نبوی کے لیے بہت خدمات ہیں بہت انہوں نے کام کیا ہے بہت زیادہ ان کی تعریفات ہیں یوٹیوب پہ ان کا ایک کلپ آج بھی موجود ہے کہ ان کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی علیہ السلاط وسلام آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہے تھے اس عظیم آدمی نے یہ باتیں سن کے رونا شروع کر دیا روتے رہے روتے رہے آگے بات ہی نہ کر سکے اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ لو جی میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں یہ خواب آ چکا ہے نہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں توازو ہوتی ہے آجی ہوتی ہے ہی ہوتی ہے وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں میں اس قابل کہاں وہ تو یہی پوری زندگی کہتے رہتے میں اس قابل کہاں آپ وحس کرنی کو لے لیں رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی کئی غلط باتیں ساتھ ملا دی گئی ہیں جنہوں جی نے دان توڑ لیا تھا غلط بات ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ سلاط و اسلام نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے کہا تھا کہ یہ, یہ آدمی ہے یہ اس کی نشانیاں یہ آئے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں دیکھتے رہتے کہ یہ ویس کب ملے اور میں اس سے دعا کرواؤں یمن سے آنا تھا اس یمن سے جو قافلے آتے جناب عمر فاروق ان سے تحقیق کرتے تفتیش کرتے تم میں کوئی ویس ہے جی ہاں ہے کون سا ویس ہے کس قبیلے کا ہے کیونکہ نبی السلام نے قبیلہ بھی بتایا تھا قرن قبیلے کے ہوں گے مراد قبیلے کے ہوں گے سب کچھ بتایا تھا اب میرے بھائیو ایک دفعہ وہ ایس مل گئے اور اس اب اللہ کے بندے کی حالت اتنی سادہ کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کتنا یہ عظیم آدمی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں دعائیں مغفرت کریں اور نے کا میں آپ کے لیے کروں آپ صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے آپ میرے لیے دعا کریں کہا, نہیں اویس نبی علیہ سلاد اسلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا اب جناب عمر فاروق اویس سے کہتے ہیں کہ اویس تم کہاں جانا چاہتے ہو کہا کوفا, کہا, میں کوفا کے گورنر کے نام تمہارے لیے لیٹر لکھتا ہوں کہا نہیں میں ایسا کوئی لیٹر نہیں چاہوں گا میں گم نام لینا چاہتا ہوں اب کوفہ پہنچ گئے کوفہ میں رہنے لگے اب جو لوگ حج کے لیے کوفہ سے آتے عمر فاروق ان سے وعیس کے بارے میں پوچھتے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں گفا والوں کو اپنے پیر کا نام لے لیتا ہوں میرا کوئی پیر ہوتا وہ سب لوگوں کو بتاتا باری باری میرے بارے میں یہ حدیث موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھ لینا مدینہ میں جا کے میرے بارے میں یہ حدیث ہے لیکن نہیں گوفا میں کوئی جانتا ہی نہیں حا کہ ایک آدمی ایسا مل گیا جناب عمر فاروق کو جو اویس کا پڑوسی نکلا کوفہ میں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ اویس وہ آدمی ہے اب یہ آدمی جب واپس گیا تو جناب اویس سے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں اس نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں حج کر کے آپ آئے آپ میرے, آپ میرے لیے دعا کریں کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں نہیں آپ کریں نہیں آپ کریں جب زیادہ کہا تو جناب اویس سنگ گیا کو معاملہ ہے کہا تم عمر فاروق سے مل کر تو نہیں آئے کہاں ان سے مل کر آیا ہو تو جناب اویس نے دعا کر ڈالی دعا کی اور کوفہ سے نکل گئے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک تاریخ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں گئے دعوے بہت ہیں کہ جی شام میں قبر ہے وہ ہے یہ ہے دعوے تو ایسے ہوتے رہتے ہیں یہ قبروں کے دعوے بھی بڑے عجیب ہیں اب موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہتا ورنہ میں یہ بھی بتاتا برار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی کہ جناب اویس کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو میرے بارے میں علم ہو گیا ہے وہ غائب ہو گیا وہاں سے کہیں اور چلے گئے کہاں گیا کسی کو پتا نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی تو یہ جو خواب بیان کی جاتے ہیں کہ نبی اسلام کو ہم نے دیکھا ہے ان کے اوپر اتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے یہ اب کاروبار بن چکے ہیں شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں جھوٹ لوگوں میں عام ہو گیا ہے اللہ تبار کو تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق فرمائے تو یہ خواب جو ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں یہ نبی علیہ السلام کا خواب ہے اور انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں دین ہوتے ہیں اور آپ اس خواب میں بتا رہے ہیں کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں قومیں پیش کی گئی پرانی قومیں تو میں دیکھ رہا ہوں کسی نبی کے ساتھ چھوٹا سا گروہ ہے کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ دو آدمی ہے کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ اکبر اس حدیث میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو توحید کے اوپر ہیں سنت کے اوپر ہیں چاہے اپنے علاقے میں تنہا ہیں اپنے شہر میں تنہا ہیں سواد اعظم کی طرف نہ دیکھیں کثرت کی طرف نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کیا قرآن پاک آپ کے ساتھ ہے یا نہیں حدیث کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. چاہے کل کائنات آپ کی مخالف ہو. اس حدیث میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے یہ دیکھیے انبیاء کرام آ رہے ہی مسرات اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آئے زندگی گزاری تبلیغ کی توحید کی دعوت پیش کی ایسے بھی نبی ہیں جن کے اوپر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی قسم یہ نبی کامیاب ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے چاہے ان کے اوپر ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ہے دعوت دینے والے کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے جلسے میں لوگ کتنے ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والے کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ان کے جلسے میں لوگ کتنے ہوتے ہیں معیار یہ ہے کہ آپ قلام کی کس عید کے مطابق بات کر رہے ہیں نبی علی سلاد اسلام کی کس صحیح حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں لوگ اکٹھے کر لینا معیار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ اللَّهِ اگر لوگوں کی اکثریت کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے بلکہ اللہ نے سورہ یوسف میں کہا ہے اکثر بلاہ اللہ مشلقون کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے ان کی اکثریت بھی شرک میں شمتلا ہوتی ہے قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی دھیان سے سنیے خبردار ہو جائیں سوچا کریں کہیں میں کوئی ایسے کام نہ کر رہا ہوں جو شرک ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرقن جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بھی اکثر شرک کر رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اور ہماری دعوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو توحید کے اوپر لانا ہے اقتدار مقصد نہیں ہے حکومت قائم کر لینا مقصد نہیں ہے کئی لوگ یہ بھی سمتے ہیں کہ پہلے حکومت قائم کریں گے پھر تبلیغ کریں گے پہلے حکومت کائم کریں گے پھر توحید لے کر آئیں گے نہیں انبیاء کے رام علیہ مسلاط نے یہ انداز اختیار نہیں کیا آپ کام کریں آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں لوگوں کو ٹھیک کرتے رہیں اللہ خود ہی جب چاہے گا اقتدار دے دے گا تو بہرحال نبی علیہ السلح تو فرما رہے ہیں کہ نبی ایسے آ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک بڑی قوم دیکھی سواد دیکھا بہت بڑا تو میں نے سمجھا میری قوم ہے لیکن مجھے بتایا گیا نہیں یہ موسا علیہ السلام کی قوم ہے پھر میں نے دیکھا اس سے بھی بڑی امت آ رہی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, ادھر سے بھی تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اللہ کا حساب ہی نہیں ہوگا حساب ہی نہیں ہوگا عذاب نہیں ہوگا حساب نہیں ہوگا کتنے عظیم لوگ ہیں میرے بھائیوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے لیکن جب ان میں سے بننا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو توحید کا اعلی نمونہ پیش کرنا ہوگا ان چیزوں سے بھی ان چیزوں سے بھی دور رہنا ہوگا جو باقاعدہ طور پہ شرک نہیں ہیں لیکن ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر اعتماد ہے آگے جا کے بات ہوگی نبی علیہ السلاط وسلام جب یہ باتیں کر کے اپنے گھر میں چلے گئے تو صحابہ اکرام غور و خوض کر رہے ہیں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہاں سے یہ پتا چلا کہ دین کے معاملے میں آپس میں گفتگو کرنی چاہیے دین کے معاملے میں گفتگو کرنی چاہیے بعد بھائی دین کے بارے میں گفتگو کر رہے تو گفتگو کرنے سے روک دیتے ہیں کہتے ہیں نہ اس بارے میں گفتگو نہ کرنا تو کس بارے میں کریں فلموں کے بارے میں کریں دینی کے بارے میں تو گفتگو کرنی چاہیے ایک دوسرے سے پوچھیں بھی آپ کس ایت کے بارے کس ایت کے مطابق بات کر رہے ہیں میرے پاس تو یہ ایت ہے آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کس حدیث میں ہے میرے پاس تو یہ ادیس ہے ایسی باتیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کی سلاح کرتے رہیں نماز کی سلاح حد کی سلاح توحید کی سلاح یہ کام ہونا چاہیے تو و مباصہ کر رہے ہیں کچھ نے کہا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ کے ساتھ ہجرت کی اور دوسرے لوگ کہنے لگے نہیں جو آپ کے صحابی ہیں یہ کسی زمانے میں مشرک رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے وہ مرادوں جو پیدا ہوئے تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے کبھی بھی شرک نہیں کیا یہ باتیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں اب صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں جنتی بننا ایک بہت بڑا ہدف ہے ہم نے تو ہدف بنا لیا ڈاکٹر بننا انجینئر بننا وزیر اعظم بننا ایم این اے بننا ایسے ہی ہے نا یہ ہمارا ہدف ہے نا بڑے سے بڑا لیکن نہیں مسلمان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے جنتی بن جاؤں ڈاکٹر بننا جرم نہیں ہے انجینئر بننا جرم نہیں ہے لیکن یہ آخری ہدف نہیں ہے آخری ہدف ہے جنتی بننا اور آخری ہدف کے آگے جو چیز رکاوٹ بنے اس کو دور پھینک دیں تو بہرحال صحابہ کلام اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نبی علیہ اسلام باہر نکلے اور نبی علیہ السلاح تو اسلام کا انداز بڑا خوبصورت ہے بڑے عظیم ٹیچر ہیں بڑے عظیم معلم ہیں آپ سے بڑا معلم کون ہوگا آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ بیان نہیں کیا کون ہوں گے یہی آپ چاہتے تھے کہ صحابہ کلام اس موضوع میں دلچسپی لیں سوچیں غور و فکر کریں اور جب ان کی جستجو آخری حد تک پہنچ جائے پھر ان کو بتایا جائے تو نبی علیہ السلاح تو گھر سے باہر تشریف لائے کہا کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو انہوں نے ساری وضاحت کر دی تب آپ نے فرمایا یہ ستر ہزار افراد وہ ہوں گے جن کی توحید کا یہ عالم ہوگا جن کی توحید اتنی بلند ہوگی کہ حم الذین لا یسرقون عربی کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے حم الذین لا یسرقون جو کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کریں گے کہ مجھے دم کر دو حالانکہ دم کرنا جائز ہے دم کرنا درست ہے دم کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن وہ لوگ اتنے عظیم ہوں گے ان کی توحید اتنی بلند ہوگی کہ خود تو اپنے آپ کو دم کریں گے قرآن پاک کے ذریعے خود تو اپنے آپ کو دم کریں گے نبی علیہ اسلام کی دعاؤں کے ذریعے لیکن کسی سے یہ کہنا پسند نہیں کریں گے تم مجھے دم کر دو ورنہ دم تو نبی علیہ سلاد و نے کیا ہے صحابہ اکرام کو اور آپ کو کیا ہے جناب جبیر علیہ السلام نے نبی السلام کو دم کس نے کیا ہے جبیر علیہ السلام نے اور آپ اپنے نواسوں جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالی کو دم کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے یہ دم کس کو آتا ہے کوئی بھائی بتائے کوئی بھائی بتائے اللہ آپ کو زائے خیر دے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے دیکھیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اولاد کی بڑی فکر رہتی ہے رہتی ہے کہ نہیں رہتی اور فکر کا یہ عالم ہے کہ شہر کے سب سے اچھے انگلش سکول میں بچے کو ڈال کر ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے جس میں انگلش کا معیار سب سے اچھا ہو لیکن یہ نہیں پتا کہ اس بیٹے کو دم کیسے کرنا ہے اسے جنوں کے وار سے کیسے بچانا ہے باتھ روم میں جانے کی دعا نہیں سکھاتے جبکہ نبی رچنا فرماتے ہیں باتھ روم وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان رہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بھی بچہ چھوٹا ہے اور پھر جب جن داخل ہو جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں پھر کہتے ہیں پیسے جتنے مرضی لے لو بس اس کا علاج ہونا چاہیے پھر شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں نوز بلّہ قبر والے کے نام پہ بکرے ضبع کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں دنیا جہاں کا شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں ہم احتیاط نہیں کرتے میرے بھائی اپنے بیٹے کو باتھ روم جانے کی باتھ روم سے نکلنے کی دعا سکھائیں جو دم نبی علیہ السلام بچوں کو کیا کرتے تھے وہ کیا کریں اور آپ یہ دم کرتے تھے جناب حسن و حسین کو اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اپنے صاحب اسماعیل صاحب کو علیم السلات وسلام علیہم السلہ تو کتنا عظیم دم ہوگا کتنا عظیم دم ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نبی اپنے دو بیٹوں کو کرتے ہیں اور ہمارے آخری نبی علیہ السلام اپنے دو نواسوں کو کرتے ہیں وہ بیٹے کتنے عظیم یہ نواس کتنے عظیم تو دعا کتنی عظیم ہوگی وہ کیا ہے او دبی کلیمات اللہ تامات من شرلی کلی شیخان الوہم ومن مین کل اللہ کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں میں تم دونوں کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس شرط سے بچنے کے لیے جو شیطان کی طرف سے ہے یا ہر اس شرط سے بچنے کے لیے جو کسی مودی اور زہریلے جانور کی طرف سے ہے ہر اس شرط سے بچنے کے لیے جو کسی حسد کرنے والی آنکھ کی طرف سے ہے کتنی عظیم دعا ہوئی تو یہ آپ کو کہاں ملے گی کس کتاب میں ملے گی حسن المسلم دو تین دیہ کی آتی ہے یہ لے ہے بھائیوں اس میں وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے بتائی ہیں ہم باگتے رہتے ہیں خوابوں کی طرف خوابوں میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ میرے فلاں پیر صاحب کو خواب میں بتایا گیا کوئی کہتا ہے میرے فلاں پیر صاحب کو چلے میں بتایا گیا کوئی کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کو فلاں پیر صاحب نے دیا تھا اور یہاں پہ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں تو کتاب کا نام کیا ہے حسن المسلم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دم کرنا جائز ہے درست ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کرنا چاہیے لیکن دم کرنا چاہیے تعویذ نہیں تعویز اور دم میں فرق ہے تعویذ اور دم میں کیا ہے میرے بھائی ہو قرآن پاک شفا کا باعث ہے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو قرآن پاک کے ذریعے دم کریں آج سر میں درد ہے دم کریں دانت میں درد ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کریں ہاتھ میں درد ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کریں پاؤں میں درد ہے قرآن پاک کے ذریعے دم کریں کیا ہوگا اس سے کہ آپ بار بار قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیا ہوگا بار بار قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور شریعت یہی جاتی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں یہ مشکل کام ہے کیا کریں جی مولی صاحب ہزار روپیہ لے لیں آپ دم لکھ دیں لکھ دیا آپ پانچ چار کے بچے کے گلے میں لڑکا دیا ہے جب تک یہ مر نہیں جائے گا اس کے گلے میں یہی کچھ رہے گا پڑھنا نہیں ہے بس لڑکا دینا ہے پڑھنا نہیں ہے بس جی کیا کر دینا ہے لڑکا دینا معدل کے ساتھ میرے بھائی ناراض نہ ہوں یہ حقیقت ہے جبکہ صحابہ کلام نے تعویل لڑکائے نہیں ہیں دم وہ کرتے تھے دم کرتے رہے قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتے رہے قرآن پاک بفاش میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لیکن شفا کیسے ہوگی پڑھنے سے ہوگی لڑکانے سے نہیں ہوگی بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں ہے کہ شہد میں شفا ہے اور یہ کھانے سے ملے گی بوتل میں ڈال کے گلے میں لڑکانے سے نہیں ملے گی احمد کی حدیث ہے نبی علیہ تو اسلام کے پاس دس آدمی آئے مسلمان ہونے کے لیے آپ نے نو کو مسلمان کر دیا ان سے بیعت لے لی اور دسویں آدمی سے آپ نے بیعت نہیں لی یہ نو کہنے لگے ہیں نبی علیہ اسلام یہ بھی ہمارا ساتھی ہے اسے آپ نے بیعت کیوں نہیں لی آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویز باندھا ہوا ہے اس آدمی نے تاویز پھینک دیا کاٹ دیا تب نبی علی السلاۃ اسلام نے اس کو مسلمان کیا اور اس سے بیت لی اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ من اللہ تمیمتن فقد اطن فقط جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا اگر تعویذ میں صرف قرآن پاک لکھا ہو یہ لکیریں نہ ہوں یہ ہندسے نہ ہوں یہ اکیلے حروف نہ ہوں یہ الو کی کھوپڑیاں نہ بنی ہوئی ہوں یہ چیزیں نہ ہوں پھر بھی علماء کرام میں اختلاف ہے اور صحابہ کلام سے صحیح سرحد سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے تعویل لڑکایا ہو اس لیے میرے بھائیوں دم کریں بار بار آج آپ کو درد ہے قرآن پاک پڑھ کے دم کریں فاتحہ پڑھیں پھر ہے پھر پڑھیں پھر ہے پھر پڑھیں اللہ کا ذکر اللہ کا کلام بار بار پڑھا جائے یہ طریقہ کار ہے تو نبی علیہ اصلاحات وسلام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں سرقون جنت میں جانے والے ستر ہزار افراد خوش نصیب کون ہوں گے جو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے دم کرو تو طریقہ کیا ہے خود آپ اپنے آپ کو دم کریں یا آپ کے مطالبہ کیے بغیر کوئی آپ کو دم کر دے آپ نے مطالبہ نہیں کیا آپ بیمار ہیں لیکن الحمد للہ آپ نے دوست ایسے بنائے ہوئے ہیں جو دین والے ہیں وہ آتے ہیں خود ہی آپ کو دم کر دیتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے جن سے سلام دعا ہو وہ لوگ اچھے ہونے چاہیے تو وہ آتے ہیں آپ کو دم کر کے چلے جاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کسی سے مطالبہ کریں گے مجھے دم کر دو وہ بھی جائز ہے لیکن ایسا مطالبہ کرنے والا ان ستر ہزار افراد کی فہرست سے نکل جائے گا جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے تو یہ پہلی صفت ہوئی ان لوگوں کی اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے کسی آواز کو منوس جاننا کسی چیز کو دیکھ کر اسے ملوث جاننا کسی جگہ کو ملوث جاننا کسی وقت کو ملوث جاننا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور افسوس آج مسلمان کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے گھر سے نکلتا ہے کیوں جا رہے ہو جی کدھر جا رہے ہو جی بیٹ, بیٹے کا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہا ہوں آگے نکلے کالی بلی نظر آ گئی واپس آ کیوں واپس آئے ہو جی کالی بلی نظر آ گئی ہے تو پھر کیا ہوا نہیں نہیں, نہیں, نہیں آج اس کا طے کرنا مناسب نہیں ہے اب یہ مسلمان ہے کیا مسلمان کا قیدا اتنا کمزور ہوتا ہے کالا کتا نظر آ گیا نہیں جی آج نہیں کام کرنا یہ کسی صبح صبح گاڑی لے کر نکلے اور پہلی سواری نے آ کے جھگڑا ڈال لیا کرائے پہ لو جی آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا کیا کہتے ہیں تو پہ... جب کوئی گاہ کا دکان پہ تو پہلا گاہ کیسے رتوئی دے دیتے ہیں اس کے پیچھے وہی عقیدہ ہے اس کے پیچھے وہی عقیدہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اسلام میں بد بدشگونی نہیں ہے نیک فالی ہے نیک شگونی ہے بد فالی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے نیک فالی ہے نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نیک فالی مجھے اچھی لگتی ہے پوچھا گیا وہ کیا ہوتی ہے فرمایا کو اچھا بول بول دے کیسے اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جب مدینہ سے پہلی بار مکہ آ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو اب اہل مکہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے تو آپ حدیبیہ مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ٹھہر کے مذاکرات ہو رہے تھے اہل مکہ سے کبھی ان کا ایک سفیر آتا کبھی دوسرا آتا کبھی ایک مذاکرات کا آتا کبھی دوسرا آتا پھر ایک آدمی آیا مذاکرات کے لیے جس کا نام تھا سہیل بن امر کیا نام تھا سہیل کیا نام تھا سوحیل. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا کام سہل ہو گیا ہے آسان ہو گیا کیونکہ سہیل آیا ہے سہیل سہل سمجھے نا تو آپ نے نیک فاڑی لی یہاں سے تو آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں شادی رشتہ طے کرنے کے لیے کاروبار کے لیے دکان گفتہ کے لیے کہیں کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو راستے کو آدمی مل گیا اس کو پتہ چلا اس نے آپ کو دعائیں دے دی کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے اچھی بات ہے تو اسلام اس کی تحید کرتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوا کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے اس میں آپ کو مزید حوصلہ مل گیا لیکن اگر آپ کوئی چیز دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں کام نہیں کرتے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو اس لیے میرے بھائی ہاں جی محرم میں شادی نہیں کرنی دی کیوں جی شادی کامیاب نہیں ہوگی کر کے دیکھ لو کہتے ہیں کر کے دیکھ لو اور اتفاق سے کئی دفعہ جو شادی محرم میں ہوتی ہے کئی دفعہ پہلے ہی لکھا ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے ہاں ہم نے کہا نہیں تھا اچھا تو جو باقی شادیاں ہوتی ہیں گیارہ مہینوں میں کبھی طلاق نہیں ہوتی تو ان مہینوں کو بھی منوس جانے پھر شادی کسی بھی مہینے میں ہو ہر مہینے کی کئی شادیوں میں نتیجہ طلاق نکلتا ہے تو پھر سارے مہینے منوس ہو گئے جناب ایشا رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے کو منوس جانا کرتے تھے کس مہینے کو شوال کو تو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں ہے کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا تو شوال کے مہینے میں میری رختی ہوئی تو سوار کے مہینے میں مجھے, مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمتوں والا کون ہے تو میرے بھائی اس لیے مسلمان والا قیدا بنائیں کوئی دن منوس نہیں ہے کوئی جگہ منوس نہیں ہے کوئی آواز منوس نہیں ہے اور کوئی کوئی چیز منوس نہیں ہے ہاں نیک فالی لیا کریں کوئی اچھا آدمی مل جائے دعا دے دے حوصلہ بڑھنا تھی یہ اچھی بات ہے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے ستر ہزار افراد خنصیب کون ہیں جو کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے بس شگونی نہیں لیتے اور تیسرے نمبر فرمایا کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے داغ دو داغ نہ کسی کہتے آپ جانتے ہیں نا آگ کے ذریعے جسم کاٹ دینا بیمار وغیرہ آپ ہو گئے ہیں تو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہاں مطالبے کے بغیر اگر ڈاکٹر کچھ کر دے تو الگ بات ہے لیکن والا ایک کسی سے خود یہ مطالبہ نہیں کرتے کا یہ عالم ہے اور چوتھی صرف آپ نے بتائی وہ اعلیٰ توکل کہ جنت میں جانے والے ستر ہزار افراد ان کی آخری خوبی یہ ہے کہ صرف اپنے اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتے ہیں کسی اور کے اوپر توکل بھروسہ نہیں کرتے اب توکل کس کو کہتے ہیں بھروسہ کس کو کہتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ غلطی کر رہے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے بس ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے کیا کریں گے درباروں پہ بیٹھ جائیں گے رزق خود ہی آئے گا یہ توکل ہے جی نہیں یہ توکل نہیں ہے نبی علیہ سلا تو اسلام صاحب اکرام نے یہ نہیں کیا وہ کاروبار کرتے رہے کمانے کے لیے جاتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے مارکیٹ میں جاتے تھے محنت کرتے تھے جہاد کی باری آتی پھر بھی گھر مدینہ میں بیٹھ کے نہیں کہتے تھے خود ہی فتح مل جائے گی گھر سے تلواریں نکالتے تلواریں تیار کرتے نیدے نکالتے گھوڑے نکالتے اونٹیوں کے اوپر بیٹھتے میدان میں پہنچتے پھر اللہ سے دعائیں کرتے پھر کہتے یا اللہ اب تو عقل تیرے اوپر ہے نبی علی تو اسلام نے بدر کی لڑائی کہاں پہ لڑی ہے کتنی دور ہے یہاں سے ایک سو پچپن کلو تو اگر آپ یہ کہتے کہ گھر میں بیٹھ کے فتح مل نہیں یہ توکل نہیں ہے یہ توکل غلط ہے تبکل کے لفظ کو غلط معنی پڑھا دیے گئے ہیں نبی علیہ اسلام یہاں سے نکلے ہیں صحابہ اکرام کو ساتھ لیا ہے وہاں پہ پہنچے ہیں میدان لگا ہے جنگ ہوئی ہے تلواریں چلی ہیں اور دعائیں کی ہیں لیکن آخری بھروسہ اللہ کے اوپر تھا کہ یا اللہ میرے جو ساتھی تھے میں لے آیا جو اثرہ تھا میں لے آیا اب یا اللہ فتح تیرے ہاتھ میں ہے مدد تو نے کرنی ہے ساتھیوں کو لے کر آیا ہوں لیکن بھروسہ ان کے اوپر نہیں ہے بھروسہ کن کے اوپر ہے تیرے اوپر اسباب اختیار کر لیے پھر بھروسہ اللہ کے اوپر تو وہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں جو اسباب اختیار نہیں کرتے اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں دین ان سے بری وہ ذمہ ہے دین ان سے لا تعلق ہے اور وہ بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں باسی ہی ہم نے اسباب اختیار کر لیے اب ہمیں فتح ملنی ملنی ہمارا کام ہو جائے گا اللہ کی طرف نہیں دیکھتے یہ نہیں سوچتے کہ اسباب تو نے اختیار کر لیے لیکن اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں اسباب کا مالک کون ہے اللہ جتنے بھی اسباب اختیار کر لو اللہ نہ چاہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی لیے نبی اسلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کے اوپر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندے صبح صبح اپنے گاسوں سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا تو وکل درست ہے کہ غلط ہے اگر یہ بھی گونسلے میں بیٹھے رہے خود ہی رزق آ جائے گا نہیں نکلتے ہیں جاتے ہیں اس چھت کے اوپر بیٹھتے ہیں اس درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں رزق تلاش کرتے ہیں اور رزق دینے والا پھر اللہ ہے رات کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو یہ ہے توکل میرے بھائیوں اب جب یہ حدیث ختم ہوئی تو اکاشا ابن محسن کہنے لگے ادھر اللہ جال کہ نبی علیہ السلام میرے لیے کی دیئے میرے لیے دعا دیئے کہ اللہ مجھے بھی ان ستر ہزار افراد میں سے کر دے آپ نے دعا کی اللہ اکاشا کو ان میں سے کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ نے فرمایا انت منہم کہ تو ان میں سے ہے خوشخبری بھی دے دی, دی دعا کی اور پھر خوشخبری دے دی اب ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگی ہمارے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے کہا سب کا کبھی اکاشا کتنا عظیم اخلاق ہے آپ کا کتنے عظیم ٹیچر ہیں آپ آپ نے صاف صاف نہیں کہا تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا بس یہ کہا کہ اکاشا تمہارے اوپر نمبر لے گیا ہے بازی لے گیا سب کو چلے گیا ہے کتنا اچھا انداز ہے کتنا پیارا انداز ہے اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو زندہ ہو موجود ہو اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں جناب اوکاشا نے یہاں نبی علیہ اسلام سے دعا کروائی ہے کیونکہ زندہ تھے موجود تھے لیکن آج آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے کہنا ہمارے لیے دعا کریں ہم ستر ہزار افراد میں سے ہو جائیں نہیں یہ درست نہیں ہے میرے بھائی کیوں کیونکہ اب نبی علیہ اسلام دنیا سے جا چکے ہیں کسی صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کلام رضوان اللہ علی اجمعین نے نبی علیہ السلاط اسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فوت ہو جانے کے بعد آپ کو پکارا ہو یا آپ سے کہو آپ ہمارے لیے دعا کریں صحیح سر سے کچھ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے جس میں جناب ایشا فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے پاس آئی اور گزارش کی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس حدیث کو یاد کر لیں میرے بھائیو آپ کے بہت کام آئے گی عقیدے کی اسلام میں یہ حدیث بہت عظیم ہے جناب ایسا کہہ رہی ہے اللہ کے سر سر میں درد ہو رہا ہے آپ نے کہا ایشا کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان کی ضرورت نہیں ہے زا قلو کان وہ ادو الگ کہ ایشا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تمہیں اگر کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا میرے بھائیو غور کر ان الفاظ کے اوپر ان کا مطلب کیا نکلا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے دعا نہیں ہو سکے گی پھر سن لیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا اور سخار کروں گا تو اسے پتا چلا کہ نبی علی صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر پہ یا دور سے آپ کو پکارنا ڈائریکٹ مانگنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ اللہ سے لے کر دیں آپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ مناسب نہیں ہے اللہ تبارک طرح سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق نیعت فرمائے وا خدا وانا علی